اور انہیں اس کی کچھ خبر ہو وہ تو نری گمان کے پیچھے ہیں اور بےشک گمان یقع کی جگہ کچھ کام ناؤ دیتا